رحمان الرحمن الرحیم نے کرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے یا ڈبلو الذین ڈاٹ کیما ورسول ما واللہ خبیر میرے لیے یہ بڑی ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آج میں اپنی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 کہ آپ حضرات کے ان اجتماعات کے مقابلے میں نسبتاً ایک مختصر اجتماع کو دیکھ کر میں اپنی ساری قلفتوں اور سہولتوں کو اور اپنی ساری مشقتوں اور مصیبتوں کو اس طرح محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں وہ کار آمد ہو گئی ہے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 پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ہماری دعوت اور ہماری اخلاق سے بنی ہوئی کوششیں کہ جن کو اللہ جانتا ہے اور شاید کوئی دوسرا ان سے واقف نہیں ہے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ دیکھوں انہوں نے کون سی صورت گری کی ہے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 مظفر से سے دوست آئے ہیں لہیا سے دوست آئے ہیں سندھ کے علاقوں سے دوست آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج یہ بیماری ان دوستوں کی آمد پر کسی ڈاکٹر کی علاج کی محتاج نہیں رہی اللہ کے فرض و کرم سے ان دوستوں کی آمد ہی میری بیماری کے لیے نسخہ شفا کی حیثیت رکھتی ہے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 اور تیرے سرور کائرات حضرت محمد الرسول اللہ ان کی سنت کی بالا تری کے نقش بس نہ کر سکوں اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو وہی مت بخش کہ ہم اس ملک کے اندر جس میں شرک کی بہت بہت زیادہ بہتاط ہے جس میں شرک کی سرکاری جس میں شرک کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے جس میں دیہات کو رسول کو رواج کو جنگلودین ہی نہیں بلکہ اصل دین بنا لیا گیا ہے تعد اس لیے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 یہ جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات میں اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ان کے وجود کا کوئی جواب نہیں نکل سکتا اس ملک کے اندر جس ملک کے اندر حق کہنے والے تھوڑے ہیں حق کا آنند بلند کرنے والے کم ہیں اور جس ملک کے اندر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 پر گنے جا سکتے ہیں اس ملک کے اندر جس ملک کے اندر تعلیم کی روشنی کی وجہ سے اس نسل کے حق کی طرف اور اس کی پیاس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اس ملک کے اندر جس ملک کے اندر انتظادات کی وجہ سے کہ لوگ جاتے ہیں حق کے چشم ظلمان سے خراب ہونے کے آب حیات کے پینے کے اس ملک میں ان کو کوئی کا غلام ساتھی نظر نہیں آتا اس ملک میں جہاں بیماریاں بہت زیادہ ہے اور مدینے کا نسخہ سیوا کون کون دیش کرتا ہے اس ملک کے اندر خواہش یہ ہے کہ ہم سارے ملک کے واپسوں کے لیے اگر نسخہ سفار نہیں بن سکتے اگر ان کے درد کا مداح نہیں ہو سکتے اگر ان کے گھر کا پرناس نہیں دے سکتے کل از کل ان کے لیے نفرت تجویز کرنے والے تو بن جائیں ان کو یہ تو بتلا دے کہ تمہاری بیماری کی براب دشتی کہاں ہے تمہارے امراض کو شپا مل شکتی کہاں سے ہے کہ وہی جوڑی ن بیماری اور وہی نام وحکمی دل کی اور علاج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 اور ہاتھ وہ ہاتھ جو اپنے چہروں پر لیبل پہ ریس کر لگا ہو لیکن پناہ انہیں بیماروں کے دامنے میں لیے ہوئے ہو سن ایک بات یاد رکھو کہ پاکستان کی بیمار قوم کا علاج نہ پاک پٹن کے اندر ہے نہ کل میں ہے نہ ملکان میں ہے نہ ماہور میں ہے اور سن کودے میں ہے نہ بچے میں ہے نہ بغداد میں ہے نہ درست میں ہے اس بیماری کا علاج اگر ہے تو مٹیجے میں ہے یا مکے میں ہے کیوں ہو ہما کیوں ہو ہم نے کیا جم کیا ہے ہم نے کیا قصور کیا ہے وہ ملا زمین پریس ملا جن کے کچھ ہرکاریں یہاں بھی موجود ہیں اگر میں چاہتا ہوں ان کا داخلہ بند کروا سکتا تھا لیکن میں نے کہا کہ روز جینے روز مرے اور ان کو پتا چلے کہ کتنے نوجوان ہیں جو آج و سنیہ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے مل جاتے میں چاہتا تھا اپنی آنکھ کو دیکھ میں ایک دفعہ کعبے کے اندر کیا اور اللہ تیرا شکر ہے کہ پاکستان کے ہر ملا ملا سے اللہ نے مجھے زیادہ مسبہ اپنے گھر بلایا ہے شاید پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کو اللہ نے اتنی بار سابت بخشی میں اپنے گھر میں حاضری کی جتنی بار مجھے بخشی ہے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 آسمان والے نے اپنے گھر بلا کے سکون بخشا ہے ایک دفعہ میں के کے اندر हुआ ہوا تھا میرے جی میں ایک بات آئی میں نے کہا اللہ یہ حرکت اتنے بدبخ تھے کہ وہ بات کہتے ہیں کہ زمین اس سے شک ہو جائے آسمان کا سینا پھٹ پڑے اور کیوں جانتا ہے ری طرف سے ان کا کوئی گی نہیں آتی آج زندگی میں شاید پہلی مرتبہ میں اس بات کا ذکر کرنے والا ہوں آج تک میں نے کبھی اس بات کو کبھی کسی کو انقلابی طور پر بھی نہیں بتا خدا کی قسم ہے سہلے کعب آنے میں بیٹھا ہوا تھا کابے کی چوکھٹ آنکھوں کے سامنے تھی اور دن بھر آیا دل ہی تو ہے نہن مخصم آئے کیوں آ ہی جاتا ہے کبھی کبھی غم و اندو یہ بھی خون کا اور دوست کا جو کتنا ہوا کبھی کبھی متحر ہو جاتا ہے اور ہم لوگ تو بڑے بہت زیادہ حتاث ہے کہ کسی کا اچھا بول سن کے جن جاتا ہے اور کسی کی غلط پیانی سنتے ہیں تو پوٹل اس طرح مرجا جاتا ہے جس طرح گذا کے موسم میں پھول مرجھا جاتے ہیں میرے جی میں خیال آیا اللہ سود علیم میں جا کے سرو ہے جانتا ہے کہ یہ کتنے بد وقت جھوٹے اور ہم پہ انظام لگاتے ہیں یہ دیکھ دے گا اور بد بخش خود وہ ہیں جنہوں نے دیکھ دیا ہوا ہے کبھی ہنفیت کی چوکھٹ پہ بیچا کبھی فلاح کی چوکھٹ پہ بیچا کبھی فل کی چوکھٹ پہ بیچا اور کبھی سلا سیلا کی چوکھٹ پہ بیچا کبھی ہنفیہ کی چوکھٹ پہ بیچا اور ایک ملا کل تک کہتا تھا الیکشن حرام اور انتخابات میں حصہ لینا جرم جو حصہ لے وہ شیتان اور جب انتہا کا موقع آیا تو سب سے بڑا شیتان بن کر سب سے پہلے ہم حصہ لے رہا تھا ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہم نے کہا اللہ کیوں جانتا ہے دے ہوئے جماعت آپ کو ہم کو کہتے ہیں انہی دیکھ کر گردار سوالات میں لکھا کہ آپ نظامت کو اپنی سہرت کے لیے استعمال کر اور کائنات کا کوئی شخص کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ کبھی لازمی آ لکھا اور تم نہیں جانتے اس وقت پاکستان میں نہیں اور تم وہ ہے جن کو اپنے گھر کا پڑوسی بھی نہیں جانتے تم ہمیں چاہے دیتے ہیں ہم وہ ہیں کا کوئی لا ج کی کوئی بستیاتی نہیں جو اسماعیل شہید کے پوتے اسلام بھائی کو نہیں جانتی ہے اور جاؤ ہم نے تہر اور تالی کی بات نہیں اور اللہ اس سے محفوظ رکھے آج ارے حدیث کی نہیں غیر حدیث کی یہ سمجھتے ہیں کہ جس اس پہ سام تحریر کا نام آ جائے گا لوگ اس پہ ٹوٹ کے ملت پڑیں گے اگر آج مر جاؤ تو تمہارا جنازہ اٹھانے کے لیے اتنے لوگ نہیں ملیں گے جو تمہاری چار بھائی اٹھا سکے یقین نہیں آتا تو مر کے دیکھ لو ایک آلود ابراہیم گلازہ پڑھانے کے لیے رکھا ہوا تھا نا وہ بھی ہمارے ساتھ آ گیا ہے اب جنازہ بھی کسی کو کرائے پہ لے کے پڑھانا آتی بات کرتے ہوئے تو میں نے سہنے کابا میں بیٹھے ہوئے اچانک میرے جینے خیال آ گیا میں نے کہا اللہ تم اور سرو یہ بس وقت جانتا ہے جان مال عزت جوانی قلم کی پڑامائیاں زبان کی گہائیاں اللہ سب کچھ چھوڑا ہے تیرے مطلب کے لیے تیرے دین کے اور آج یہ جہر منوانے اور کوئی ٹولے پر یہ نہیں کر سکتا کہ میں نے ٹھکرا یہ کا بندہ بیٹھا ہوا مجھ کو پوچھ کے بیٹھا تھا پولیس والے بیٹھے جاؤ اخبار منی بیٹھے لکھو آج اشارہ اشارے کردوں نئے ابوائے اشارے ابرو پہ کئی عہدے میرے چونتے میں رکھے جا سکتے ہیں اور آج اس جہ کی حکم میں حکومت میں کہتا ہوں میں ایک فقیر ہوں جس کے دروازے پہ رات کی تاریکینوں میں چھپ کر مجھے آ کے دست کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں کس لیں ہمیں معاف کرتے دم کے کی, کی چوٹ کرتا ہوں تم کو جن کو چوڑے چمار نہیں جانتے تم بھی بات کرتے ہیں اللہ اللہ ہوئے بولو تو میرے دل میں خیال آیا خدا کی قسم ہے کابے کی طرف نگاہ اٹھی اچانک ہوا کا جھونکا آیا مجھے نیند آ گئی اور نیند بھی نیم نی ویسے بھی دیکھا ہوا آدمی کیسے سوتا ہے نیل نیند میں نے دیکھا میرے کان میں کوئی کہہ رہا ہے بڑی سے بڑی سزا تو موت ہی ہو سکتی ہے نا مر جائیں گے چھوٹ جائیں گے اور ان کا ان تیرا نام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 شہر کو میں گلٹا کیا اکاڑے میں غد بولا سر اتارے سے بھی دوں گا اخاڑے میں گلتا کیا سہوڑے میں گلٹا کیا روز مرے اور اب انسان میں آیا یہاں جلتا ہوگا تین کو کن ہی میں ہوگا روز کا مرہ اور دیال حد کو بھی جا کے کہیں گے ہم نے تو لے لیا ہے گھر تیرے گھر کے سامنے روز دیو روز مرو اور پتروں سی پر ہم پانی پیا کے آخر بار میں اور ان اللہ اور, اور انسان لو ان شاء اللہ انشاء اللہ اور نئے ریس کی دعوت کو کہیں پھیلنے تھے پھیلنے تھے ستاروں پہ چھا جانے تھے اور باطل کو دبا جانے تھے اور باقی کے ٹکرا جانے تھے دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی اور میری آواز نے آواز دلا کے چلانا کہ دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ان شاء اللہ ہم نے ایلان کیا پڑی ہے کہ جا سنا پیارے تی کو ہماری بتیاں کوئی ان کو جا کے کہے تو صحیح ان نوجوانوں نے ویسے نہیں مانا اور کعبے کے رب کی قسموں میں ان جوانوں کو بھی جانتا ہوں جن کے ماں باپ نے کہا مت جاؤ ان پر ڈروایا گیا گیا نامہ مروا دے گا اور ان نوجوانوں کا میرا سلام نے کہا تھا مروائے گا تو حب کے نام پر مروائے گا اپنے لیے نہیں مروائے گا اور مروائے گا تو نیل اندر نہیں ہے کہ خود این اتار کے ساتھ کرتا رہے گا وہ ہم کا غلام ہے ہم اس کے پی ہوں گے گئے کھانے کے لیے وہ ہم سے آگے ہوگا اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! ملتان گیا ابھی پچھلے دنوں ملتان کے جلسے کا فیصلہ کرنے کے لیے ان شام میں اکتوبر کو وہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے چوبیس کو فیصلہ باد میں ہو رہا ہے ستارہ کو شاہی وال میں ہو رہا ہے ہم کو چھ چھ مہینے تیاری کی ضرورت نہیں اور کابے کے رب کی قسم ہے کے کسی چار میں کہہ میں کن کو ایلان کر کے رب کے فلم کے رات کو جنفا کر سکتا ہوں ان شاء اللہ اور بولو ان شاء اللہ اور جہاں جہاں کے آئے ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو کے نہیں ان شاء اللہ کی ختم نمک کو بیچو ابھی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 اپنے سر پہ چوکرے اٹھا کے محمد کی کو زندہ کیا اور کنوینر شپ پہ محمد کی آبروں کو بیچتا تھا پادر ہی اور قیامت کے دن فلاح اللہ کو کیا جواب دو گے جس کے سر کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے ڈاکے سے وار کیا گیا اور اس کی اوپر گری ضربت کاری بڑی سر کا ٹکڑا گرنے سے پہلے سر دی اور امامہ گرا تو مسکرا کے کہنے لگے امامے بھی نہیں کہ رب کی بار گا ہمیں سنا اللہ کی گردن سے پہلے کٹ گئی ہے اور ان کے بدکار ساتھی مولوی مسجدوں میں بتکاری کرتکاب کرنے والے آج درد مرے دل میں سوا ہوتا ہے بے رہتو تو تم ان نوجوانوں کے سامنے آتے ہو اللہ کے فضل و کرم سے تم جیسے بدکاروں کو بھی داری ناپنے کے لیے ستے تو مل جاتے ہیں ان کے اخلاق پہ چندا ڈالنے کی جرت نہیں ہو سکتی اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ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 سورت اجنبی گفتار اجنبی لفتار اجنبی نہ میری قوم کے نہ میرے ہم نہ میری شکل کے نہ میرے واقف لوگوں نے پوچھا کہاں آئے ہو کہہ کہ سنے ہے لاہور سے سانے لائی ذہیر آیا اس کی تقریر سننے آئے ہیں اور اس کو دعوت دینے آئے ہیں کہ کینیڈا آئے کینیڈا کے مسلمان اس کی راہوں میں اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے سنو کنوینر شپ کا مطلب بیچنے والو سن لو سی آئی ڈی والو لکھ لو اخبار نوی کو نوٹ کر لو ایک طرف کنوینر شپ کا مطلب بیچنے والے اور ایک طرف یہ فقیر ہیں کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم ہے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 سکھا شریت بلاری سارے اکٹھے ہو گئے اور میں آیا حفظ صاحب. جنگ میں چھپے مضمون نامٹ میں چھپے اور میرے اپنوں کا مجمع ہے میں نے کبھی برسر عام یہ بات نہیں کہی اپنا میں کہتا ہوں جماعت اسلامی نے مضمون لکھوائے ایل اے بی اسی ہمارے ساتھ دیوبندی بھی, بھی بریل بھی, بھی لوگوں نے مجھ سے پوچھا اب کیا ہوگا ہم نے کہا کیا بات ہے کہنے نئے ستارے نہیں چلے گے ستارے بھی نہیں ستارے ہم نے کہا لاکھ ستارے ہر طرف اور ظلم پہ جہاں جہاں لاکھ ستارے ہر طرف ظلم پہ جہاں جہاں ایک تلنگ میں آفتاب کچھ چمن سہر سہر ہم حق کی آواز سرا کو گرا نہیں کرتے بندوں کو تولا کرتے ہیں ایک آواز بلند سی ایمانوں میں سننے آ گئے بڑی بڑی جماعتیں جو کہتے تھے سب مانگ گئے تھان لائی ظہیر کے دروازے پہ دستک دینے لگے کہ تم بھی مان جاؤ سب مان گئے میں نے کہا مجھ کو منوانا ہے تو میرے لب کو منواؤ میرے محمت کو منواؤ میں محمد کے بیل پر چھوڑ کر تمہاری مدا کے لیے اپنے مسلط پہ بٹا لگا سکتا <تصفيق> اور لوگوں آج بھی جی بہت کچھ چاہتا تھا کہنے کو لیکن وقت کم ہے ادان ہونے والی ہے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 ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہم قدر کرنے والے ہیں باب ہم قدر کرنے والے ہیں ہم قدر کرنے والے ہیں یہ ساتھی گواہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے ساتھیوں سے بے و پائی اور جو رب سے بے وفائی نہیں کرتا وہ ساتھیوں سے بھی بے وفائی جو اللہ کا وغدار نہیں اسے یاروں کا وگودار چاہتی سن لو اپنی دعوت کو کرو اور آخری سبق یاد رکھو کوئی دوست کسی دوست سے اختلاف نہ کرے کوئی دوست کسی دوست سے اختلاف جس کے خلاف ستنا ہو مرکز کو لکھے مرکز اس کی اصلاح کے لیے اپنے اور جو ہے نمائندے بھیجے شیبان کے ہتھکنڈے اللہ کی قسم ہے آج جتنا شیطان پریشان ہے اتنا کوئی نہیں کیوں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 اللہ پیٹ ہو اور بے وفائی دیکھ لو اللہ سے وعدہ ہے بے وفائی اور پھر میری بات بھی سن لو میرا وعدہ یہ ہے کہ ساری فکر سے تمہارے نبی کا پرچم اونچا کر کے چھوڑوں گا ان تمہارے نبی کا پرچم اونچا اوش کے, کے, کے. <تصفح> تمہارے نبی کا پرچم ساری کائنات کے پرچما سے اونچا <تصفح> اونچا <تصفح> اونچا ہو <تصفح> کے <انچا> رہے <تصفح> گا <انچا تصفح> انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاء انشاء اور دافل کو دبا کے رہیں گے حق کے لیے ٹکرا کے رہیں گے میں محمد کا پردم لہرا کے رہیں گے آخر بابا نام الحمد ہے